ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں خلافت نہیں ہے خلافت جو ہے وہ اس کا سکوت ہو چکا ہے سب آپ جانتے جب خلافت نہ ہو تو پھر علماء پر ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں اور لوگوں پر بھی یہ بہت سخت اہم ہو جاتا ہے کہ وہ علماء حقہ کے ساتھ جڑے رہے ورنہ جو فرقے کے امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی پیشندگوئی کے مطابق موجود ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی زبردست کوشش کرتے اور حق کا راستہ ڈھونڈنے میں ان لوگوں کو مشکل ہوتی ہے جو علماء تک رسائی پیدا نہیں کرتے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی یہ یقین دہانی ہے کہ اب طائفا المنصورہ ایک فتح یاب گروہ علماء حقہ کا جو حق کہتے ہیں اور حق عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ موجود رہے ہیں ہر زمانے میں دشمن ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا ساتھ چھوڑنے والا انہیں کمزور نہ کر سکے گا وہ غالب ہوں گے اللہ کے راستے میں کتاب بھی کریں گے تو اس وقت علماء کو اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے اور میدان کے اندر جو ماشاءاللہ اللہ موجود ہیں انہیں اور جم کر کام کرنا چاہیے اور جو کچھ کمزوری دکھا رہے ہیں انہیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے اس لیے کہ اس وقت ہزب الشیطان اور ہزب اللہ کی زبردست ٹکر ہے میدان گرم ہے عیسائی اور یہودی مل کر وہی پرانا کام کر رہے ہیں جو آج تک تاریخ اسلام میں آپ جانتے کہ وہ کرتے رہے سلی بھی جنگ اگر کوئی اسے کہے کہ یہ پیٹرول کی اور دوسرے مفادات کی جنگ ہے تو وہ مفادات ضرور ہوں گے مگر اس کے مذہبی جنگ ہونے میں شبہ کرنا یہ ایک سازش کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا حقیقتاً یہ صرف اسلام دشمنی ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم فدا ابھی و امی کے کارٹون بنانے کا کیا مقصد چینی یہ کام نہیں کرتے جاپانیوں کو یہ ضرورت نہ ہوئی ہندوؤں کو ضرورت نہ ہوئی یہ ہمیشہ عیسائی اور یہودی کرتے رہے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سلوک تک پہنچے ہیں یہ اصل میں ان کا حق جو سینے میں ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا اور ان کی دشمنی اگر ٹھنڈا ہونی ہوتی تو ہر نماز میں ہر رقط میں سورا الفاظ یا فرض جو ہے وہ ہمیں یہ یاد نہ کراتی کہ غیر مربع ان دونوں گروہوں کا یاد کرا کے کہ آمین کہیں گے ہم اور اہ دن المستقیم یہ یاد دہانی کی یہ تمہارے دشمن ہے جب تک کہ تم ان کو زیر نہ کر لو اپنے قوت بازو کے ساتھ یا یہ ایمان نہ لے اس واسطے دوسری بات یہ پہلا نکتا یہ کہ علماء حق کا اپنے فریضے کو جو پہچان چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ انہیں ثابت قدم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے وہ اور زیادہ میدان کے اندر اپنے آپ کو جو ہے واضح کریں جیسے حافظ ابن تہمیہ رحی اللہ محمد بن عبد الرحاب اور ہمارے سارے بڑے علماء کرتے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ خالص تنصیبی جنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس وقت ہمیں اس کو پہچان لینا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کسی ایک گروہ میں ڈالنا چاہیے امریکہ دشمن یا امریکہ دوست بش اتنا غیر منافق ہے اپنے جھوٹے دین کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ یا میرے ساتھ یا میرے خلاف درمیان کی بات میں نہیں جانتا تیسری بات یہ ہے کہ جو فتح ہے ہماری اس کا انحصار دین کے ساتھ ہمارے خلوص کی وجہ سے ہوگا دین کے اندر ہم اپنی قوت بڑھانے کے لیے کبھی بھی شرک کے ساتھ سمجھوتے نہ کریں مشرقین کے ساتھ سمجھوتے نہ کریں دین کی بنیادوں میں ہم کبھی بھی یہ کام نہ کریں جس کو قتمان حق اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جو حق و باطل کی ملاوٹ ہے ہم خالص رکھیں ہمارے ساتھ وسائل شامل ہوں یا نہ ہوں ہم پر قتال سے پہلے سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اگر قتال کی قوت ہے تو درست قوت نہیں ہے تو بھی اللہ بخش دے گا اس نیک نیت مسلمان کو جو اپنی قوت کے مطابق پوری محنت کرتا ہے تو ہمیں کسی صورت بھی کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو عقیدے میں کسی قسم کی نرمی اور سمجھوتا کرنا چاہیے جس طرح یہ مجلس اتحاد عمل جو سیاسی اسلامی جماعت بنی ہوئی ہے اس نے غیرتی کی ہر انتہا کر دی ہے سب سے پہلے ان کا جو رئیس تھا وہ نورانی تھا ایک قبر پوج اور اب ان کا رئیس ساجد نقوی ہے ان کو فتح کیسے مل سکتی ہے جبکہ یہ اسلامی جماعت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں یہ علماء کی جماعت ہے اور اگر بالفرض محال جس طرح جنگ جیتنے کے بعد, کے بعد روس کے بعد روس کے ساتھ نو جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت کو اقتدار ملا تھا اور وہ سبغت اللہ مجدی کی جماعت تھی جو قبر پوج تھا آج اگر سارے سیاست راضی ہو جائیں کہ مولویو تم باری لے لو تو ساجد نقوی ہمارا امیر المومنین ہوگا معذ اللہ یہ چیز جو ہے یہ حالک ہے اور اسی طرح سے ہم ان تاوتوں کی جو ہے خوشامد کرتے ہوئے ان تاوتوں کے رد سے منہ بند کرتے ہوئے یہ حکام جو اللہ کو بھولے ہوئے جو آٹھ آٹھ سال بھی مکہ میں رہنے کے بعد آ کر قبر دھو لیتے ہیں اور قبر پر حاضری دیتے ہیں اور مرکز ہے پہ جلدیات لکھا ہوتا ہے اور شرک کہ اشعار لکھے ہوتے ہیں اور وہ چڑھانے کے بعد اپنا مینڈیٹ پورا کرتے اپنا ووٹ سنبھالتے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اور ان کے آنت کرتے ہوئے ان کے رد کے بارے میں منہ بند کر کے ہم اپنی قوت بڑھا کر اگر یہ کام کریں کتاب کا اور کفار کے مقابلے کا تو اس سے کچھ نہ ہوگا ہماری اسی وقت فتح ہوگی جیسے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفتغاثا جو ان کی کتاب ہے علی البقری اس میں 412 سو پر یہ لکھا ہے کہ لوگ جہاد کے لیے تطار کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہے تھے اور وہ ابو عمر کی قبر پر جا کر یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ اے تطار سے ڈرنے والوں اس قبر کی پناہ پکڑو یہ تمہاری جو ہے وہ مدد کرے گا تمہیں ضرور سے نقصان سے بچائے گا تو آپ اتنے تیمیر انہوں نے بتایا کہ ظالموں یہ شرک ہے یہ لفظ نہیں کہے یہ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا یہ شرک ہے اور تم اگر یہ اللہ سے مانگو تو وہ مناسب ہے کیونکہ جب اللہ چاہتا ہے اس کی حکمت بالغاہ کا تقاضا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بزرگ صحابہ رضوان اللہ علیہ مطمئین کے بھی پاؤں کھڑ گئے تھے میں صرف اللہ ہی فتح دے سکتا ہے تو آپ ربیہ رحمہ اللہ فرماتے ہم نے انہیں سمجھایا اور کچھ لوگ جو سمجھدار تھے دین میں اور جن پر یہ بات کھل چکی تھی کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب لوگ دین کی مدد کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرتا ہے اور صابت قدم کرتا ہے جب وہ دین کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں تو پٹائی ہوتی ہے تو وہ لوگ اسے جہاد غیر شرعی سمجھ کر شریک نہیں ہوئے مگر آباد ابن تیمیہ رحیم اللہ نے فرمایا جو شرعی سمجھ کر شریک ہوئے ہم ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں ان کی نیات کے مطابق جو بھی معاملہ تو معلوم ہوا کہ جہاد میں اور قتال میں اس وقت ہمیں کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ دین میں خالص ہونے کی ضرورت ہے اور ان مجاہدین کے ساتھ جو اس وقت امریکہ کے سامنے اپنی جانیں بے دریز قربان کریں پوری امت کو ہمدردی کرنے کا حق ہے اور انہیں اس نصیحت کے سنانے کا حق ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے اپنے وسائل بڑھانے کے لیے اللہ کے دین میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا کوئی کتمان نہ کرنا کوئی اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہاری منزل اور دور ہو جائے گی معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے ورنہ ہم نے جو غلطیاں کی ہم مٹ جاتے مگر چونکہ یہ دین اللہ کا آخری دین ہے اور اس میں ہمیشہ ایک طائفہ المنصورہ موجود ہے اس واسطے رب الجلال والاکرام ہماری صفائی کرتے ہوئے مجاہدین کو دن بدن توحید میں بہتر کر رہا ہے یہاں تک کہ ابو عمر عراقی نے حفظہ اللہ قبرے گرائی ہے جو اصل کرنے کا کام محمد بن عبد الوہاد رحیم اللہ نے جو کام کیا اور جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا کیا اور جو کام ہمیشہ ہمارے علماء فلاح سلاطین اور خلافہ کرتے رہے یہ وہ عمر عراقی کو نصیب ہوا عراق کے اندر کہ انہوں نے قبریں گرائی یہ پہلا کام ہے قبر کی پوجا آج بھی اسی طرح مضبوط ہے جتنی کہ پہلے مضبوط تھی نور علیہ سلاط وسلام سے لے کر یہ شرک آج تک چل رہا ہے اور آج تو اتنی مضبوط ہے کہ لوگ اس لیے راجنی کرتے کہ سیاسی ٹوٹ جائے گا ہمارے ووٹ خراب ہو جائیں گے کل کو پھر کٹھے کیسے کوشش کریں گے ملک پر اس وقت بڑی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں ان مصیبتوں میں مولوی یہ بات ابھی رہنے دو ابھی ٹھیک ہے مسجد میں کرو یہ جو سیاست کا دین اور مسجد کا دین اور یہ یہود النسارا کی سازش ہے جس کا ہم شکار ہوئے دین ایک ہے اور معاہد کا کام یہ ہے کہ اگر یہاں پر ایاک کا نابدو ایا کا نسطعین پڑھتے ہوئے مغضوب علیم اور دالین کے راستے سے پناہ مانگتا ہے تو زندگی میں اس کا ہر میدان اس کی گواہی دے ہر میدان توحید کے ساتھ گواہ ہو کیونکہ ہمارے نزدیک اہر سنت کے لیے انگر ایمان قول عمل ایمان قول و عمل کا نام ہے اور جب عمل کی جن صفات ہو جاتی ہے پھر کوئی ایمان باقی نہیں کم از کم عمل تو ہونا چاہیے جو ہمیں مسلمانوں میں غیور مسلمانوں میں شریک کرے جس طرح وہ کہتا ہے کہ یا میرے ساتھ یا میرے خلاف ہم بھی کہتے ہیں ہم تمہارے خلاف ہیں یہودوں نصارہ کے ساتھ لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں ہم اپنا زمینہ بنا لیں یا تم مسلمان نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام کے ساتھ سلامتی کے ساتھ قائم رکھے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے جو ہماری تفریح کرتے ہیں اور اللہ ہم ہمیں ہر وقت ان سے جڑ کر اس خلافت کے جو غیر موجود زمانے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنے میں کامیاب کرے آمین